الحمدلّہ نحمد ونسلی علیٰ رسول بعد اعوذ بالله اللہ سمیل من منشیف نرجیم بسم اللہ الرحيم الرحیم و اضاثی عنی فنی قریم حجیب دعوت الدائی دا دعانی فلیستجیبو لی وليؤمنو بی لعلہم یرشدون حضرات محترم دنیا کے اندر انسانی زندگی جو ہے یہ ہر وقت ایک آزمائش میں ہے دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے پوری زندگی کسی نہ کسی آزمائش سے نہ گزرنا پڑے چاہے وہ آزمائش صحت اور آفیت کے معاملے میں ہو وہ مال و متا کے معاملے میں ہو وہ اس کی اولاد کے یا ماں باپ کے معاملے میں ہو اللہ قیاس القیاس انسان جو ہے زندگی کے ہر قدم پہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی انسان اپنے اوپر نظر ڈالتا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ بے بس پاتا ہے چاہے دنیا کا کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہیں اس کا خاندان بہت بڑا کیوں نہیں اس کے پاس مال و دولت کے انبار کیوں نہیں لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش یا مصیبت آتی ہے پھر نہ خاندان نہ مال و دولت اور نہ اس کا اثر رسوخ کچھ بھی کام نہیں آتے تو ایسے حالات میں انسان کے لیے ایک ہی سہارا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے جو انسان کی ہر بگڑی کو بنا دیتا ہے جو انسان جب کچھ نہیں تھا وہ بنا لیتا ہے تو ایک انسان کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو وہ کیوں نہیں درست کر سکتا بلکہ قرآن عزیز کے اندر دو مقام پہ یہ بات آتی ہے وہ ایزا مریض طفحش بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے تو کائنات کا کوئی ڈاکٹر اسے شفا نہیں دے سکتا جب تک وہ نہ چاہے یہ جو بھی دوا دارو ہم کرتے ہیں یہ ایک ظاہری وسیلہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ دوا کے اندر بھی شفا وہ ڈالتا ہے اگر کسی کا ڈاکٹرز محنت کر کے اپریشن کرتے ہیں تو اس کو درست بھی وہ کرتا ہے وگرنا اگر وہ نہ کرنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنی پوری محنت اور مشقت کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی افاقہ پیدا نہیں ہوتا اور ایک دن پھر ایسا آتا ہے میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہونے کے باوجود وہ دانا اور اقل مند طبیب اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے نہ صحت دے سکتا ہے تو جو اللہ ہر انسان کو مصیبتوں سے نکال لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میری ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا اور ہمارے معاشرے میں ایک بڑا گندا کنسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ جیسے اللہ بڑی دور کی ایک چیز ہے اور بغیر کسی وسیلے کے اس, اس کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا اور ایک بڑی غلیز ترین مثال دی جاتی ہے کہ اگر چھت پہ پہنچنا ہو تو سیڑھی چاہیے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ بھی نہیں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے غور فرمائیں ذرا ایک ایسے وقت میں اتری تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کی جانب جا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب سفر کرتے ہوئے چڑھائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہو جب اترائی پہ اترو تو سبحان اللہ کہو صحابہ زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے وہ تمہارے گھوڑوں کی گردنوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے کہ تمہاری زبان سے چھوٹی سی سرگوشی بھی اس سے وہ نظر انداز نہیں کرتا اسے بھی سنتا ہے وہ اس وقت اللہ نے یاد اتار اتاری جب صحابہ نے یہ کہا پھر کہاں ہے ہمارا رب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد پڑھ کے سنائی وہ اضاء کا عبادی آنی میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں انی میں کہا ہوں یعنی رب کہاں ہے انی قریب انہیں کہہ دو میں بہت قریب ہوں اجیب دعان جب بھی کوئی پکارنے والا اپنی مصیبت میں مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس پہ قبول کر کے اس پہ فیصلہ کرتا ہوں لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے فل یس مجھ پہ اعتماد تو کرو بھی مجھ سے مانگ کے تو دیکھو اور مجھ پہ اعتماد تو کرو لم یرشدون تاکہ تم بھی صحیح راہ کو پالو اور یہ بات یاد رکھی آج اگر ہم یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا سب سے بڑا سبب اعتماد کی کمی ہے اللہ نے آپ کو دانائی دی ہے آپ عقل مند انسان ہیں آپ ذرا غور کریں صرف ایک انسان جس سے آپ کو کام ہے آپ اپنے کام کے لیے اس پہ جائیں اور اس پہ شک بھی کریں کہ یہ میری بات مانے گا یا نہیں ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اس کا کام کریں گے آپ غصہ کریں گے اگر تمہیں مجھ پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو مجھے کہتے کیوں مجھے کہتے بھی ہو میرا کام کرو اور ساتھ کہتے ہو کہ کر بھی سکتے ہو یا میرا کام ہو بھی سکتا ہے اگر ایک انسان اپنے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس پہ اس ایک سائل اس کے پاس سوال کرے اور اس پہ اعتماد نہ کرے تو وہ کہتے ہیں جاؤ اگر ہی نہیں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اس کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہماری عزتیں اس کی عزت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ساری عزتوں کا مالک وہ جب ہم اس کے پاس جا کے اس کے حضور کھڑے ہو کے اس سے التجا کریں اور ساتھ بد اعتمادی بھی کریں کہ ہماری سنے گا یا نہیں ممکن ہی نہیں کہ وہ ہماری بات پہ فیصلہ فرمائے اگر ہم بد اعتمادی پہ غصہ کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب پہ اعتماد کریں اور یہ یقین جانیے ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں کائنات میں کوئی بھی نہیں جو کسی کسی کی مشکل کو حل کر سکے کائنات میں کوئی بھی نہیں جو کسی کی بیماری کو شفا میں بدل دے اللہ رب العزت چیلنج کرتے ہیں وہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے فلا کاشی فلا ہوں اللہ اسے اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا وہ کا بخرین فلا رادی فضلی اگر اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر یہ جان لو پوری دنیا بھی مل جائے تو اس سے بھلائی کو چھین نہیں سکتی جب ایک مسلمان ایک انسان اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگے گا تو پھر اللہ اس کی دعا کی طرف دیکھیں گے پھر اس پہ فیصلہ صادر فرمائیں گے تو میرے عزیز بھائیوں یہ بھی بات یاد رکھے دنیا میں کوئی بھی کام ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں اس کے کرنے کے کوئی اوقات ہوتے ہیں وقت ہوتے ہیں اگر ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی جو کام تو کرنے جا رہے ہو اس کا تو وقت ہی نہیں ہوا ابھی یا اس وقت یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ہمیں عدالت میں ایک کام ہے تو عدالت کا ایک وقت ہے اس وقت جائیں گے تو ہمارا کام ہوگا اگر عدالتیں بند ہو جائیں جائیں تو کیا کام ہوگا اسی طرح اللہ رب العزت کی عدالت بند تو نہیں ہوتی لیکن کچھ اسپیشلی وقت ہیں جن اوقات میں دعا مانگی جائے تو اللہ اسپیشلی قبول کرتے ہیں اور اسی طرح کچھ آداب ہیں اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو انسان کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے تو اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو دعا کے آداب کیا ہیں دعا کے اوقات کون سے ہیں جب اللہ قبول کرتے ہیں اور کون کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو مسترد کر دیتے ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو بتدریج عرض کروں گا لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم سے کوئی انسان بار بار مانگے تقاضا کرے کسی بات کا ہم تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے وہ انسان کو خود دعوت دیتی ہے وقال رب لوگوں تمہارے رب کہتا ہے وقال رب و تمہارا رب کہتا ہے ادعونی مجھ سے مانگو استجبل کم میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا لیکن یاد رکھو ان الدین استقبرون عبادتی جس نے یہ دعا مانگنے سے انکار کیا کہ وہ میری سنتانی اس لیے میں نہیں مانگتا ان لدی نہ استقبرون عبادتی یا اس نے یہ کہا کہ میں خود کر لوں گا مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی جس نے میری اس عبادت سے تکبر کیا سید خلون جہنم داخرین میں ذلیل کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا اس لیے یہ بات یاد رکھیں ہم سے کوئی مانگتا ہے بار بار مانگتا ہے ہم تنگ پڑ جاتے ہیں تو اللہ سے جتنا کوئی مانگتا ہے اتنا وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کی توفیق دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف توفیق مانگتا ہوں مجھے دعا کی توفیق مل جائے لیکن اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے اعتماد ہے کہ میرا رب مجھے نام مراد نہیں لٹائے گا اللہ رب العزت ہمیں بھی اعتماد کی نعمت نصیب فرمائے جب انسان اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حضور التجا کرتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی بات کو رد نہیں فرماتے اللہ ہمارے اندر بھی اعتماد پیدا فرمائے قولی اکولا وسط